ماہی میلاد میں مسلمان خوب خوب خوشیاں مناتے ہیں چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان اور گویا کے وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول الا سوائے کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جی ہاں شیطان جب میرے آقا سلاط و سلام کی آمد ہوئی تو چیخے مار مار کے رویا تھا ہاں فرشتوں نے خوشیاں منائی ہاں چرند درند جب آقا سلاد و سلام کی تشریف اولی کا سلسلہ ہوا آپس میں مبارکبادیں دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا اس کا فضل ہوا اس نے ہمیں اپنا ایسا پیارا حبیب اتا فرمایا جس کی شان میں اس نے ارشاد فرمایا کہ وہ شاہد ہے وہ مبشیر ہے وہ نذیر ہے وہ داعی بیزن اللہ ہے وہ سراج ہے وہ منیر ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا محبوب بتا فرمایا پشاد ہوتا ہے وہ بشرمنی نبی اللہ خبر کبیر ترجمہ کنظور ایمان ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور اللہ کے محبوب علی صلاحت وسلام اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہیں مشہور سے وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کا اللہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے اکالی صلاح السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی تشریف آوری اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے جب اللہ تعالی نے ہم پر فضل کیا رحمت فرمائی تو اب ہمیں خوشی کرنی ہے اس کا بھی قرآن میں حکم ہوا کہ ہمیں اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانی اس کا بھی قرآن میں بیان ہے چنانچہ سورہ یونس پارہ گیارہ ایٹ نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ ارشاد ہوتا ہے کل بفل اللہ ہی واب رحمت ہی کا یفرو محبوب فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں اب خوشی کس طرح کریں شریت کے داری میں رہ کر انڈر سوڈیں خوشی کس طرح کریں جس طرح ہمارے اسلاف نے خوشیاں کی جس طرح ہمارے بزرگوں نے خوشیاں کی اور یہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے کہ لوگ اکالی صلاح السلام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں الحمد امیر امیر سنت جو کہ بہت بڑے عاشق میلاد ہیں ان کی تربیت سے دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں خوشیاں مناتے ہیں اور کس طرح مناتے ہیں جھنڈے لگا کر مدنی پرچم لگا کر چراغاں کر کے الحمد مدنی چینل تو دن رات جگمگا رہا ہے ویسے بھی جگمگاتا رہتا ہے مگر ماہ ملاد میں اس کی روشنی اس کا چراغاں اس کا چمکنا اس کا دمکنا کچھ اور ہی ہوتا ہے کیونکہ خوشیاں د اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں وہ عظیم عطا فرمایا کہ سبحان اللہ اس کی شان میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے عالم خدا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کو قبلہ بنا دیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے خزبۂ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے کی نہ کیتا یار نے کی کیتا کی نہ کیتا پروردگار نے سرکار واسطے ہمارے اکالی سلا تو اسلام کی شان و عظمت کس قدر ارفا اعلی ہے کون بیان کر سکتا ہے خزاں انفان میں صدر اللہ فاضل خلیفہ عال حضرت حکیم مفتی سید محمد نعیمدی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے انہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے جی ہاں خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے استقفر اللہ اس میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے مگر جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو کیا ہوا تیز اللہ مجرے کو جھکا ہمارے نبی کی آمد ہوئی تو بی اللہ مجرا بجا لایا یعنی اس نے جھک کر سلام کیا تیری آمد تھی کہ بے اللہ تو سج مجرے کو جھکا تیری آمد بہ تم جرے کو جھکا تیری ہے تھی کہ مداح الحبیب کہا جاتا ہے قبالۂ بخشی جن کا ناتیا دیوان ہے وہ فرماتے ہیں یا <تصفيق> بک <تصفيق> و سلا بکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور کعبہ چھو کر کہتا تھا اصلاح تو اصلاح سل تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور قریش ان بتوں کو سجا سجا کر ان کو سجدہ کرتے تھے میرے نبی ندی آمینابی کے دلارے نبی امینا کی آنکھوں کے تارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کی خلاف ہو گئے ہو قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ تعالی کی محبت میں پوچھتے تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تعالی سے قریب کریں اس پر رب داور عز وجل کی جانب سے یہ آئٹے کری نازل ہوئی کیا آئے کری منازل ہوئی سُنے اس میں میرے اکالی سلا تو اسلام کی محبوبیت کا بیان ہے سبحان اللہ قل ان تم تحبون نو فاتبعونی سہ بھی رونی فطیب کمو ہوگم واللہ وفور واللہ وفور یہ پارا تین ہے سور عل عمران ہے اور آیت نمبر ہے اکتیس تھرٹی ون ترجمہ کنزول ایمان اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آیت <تصفيق> کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تو وہ کیا کرے حضور کی غلامی کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کا کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان فرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے جھوٹا اس آئے سے معلوم ہوا خزاں عرفان میں صدر الفاظ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبیر ہو یعنی آپ کی اتباع کرے آپ کو فالو کرے آپ کی پیروی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے یعنی آپ کے احکامات کو ہر سے جا بنائے آپ کے انشادات کے مطابق زندگی گزارے اس کا کھانا سنت کے مطابق اس کا سونا سنت کے مطابق اس کا پینا سنت کے مطابق اس کا لینا سنت کے مطابق اس کا دینا سنت کے مطابق اس کا جینا مرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو تو جب ہی اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ سچا ہو سکتا ہے اعلی حضرت نے بڑی عشق بری بات کہی ملف دات حضرت میں ہے بڑی پیاری کتاب ہے پڑھیں تو صحیح آپ کو پتا چلے آپ کا دل نہیں چاہے گا کتاب چھوڑنے کو مکتبت المدینہ نے ایسی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے سبحان اللہ یہ کتاب مرتب کی ہے اعلی حضرت کے شہزادے جو کہ مفتی ہیں اعلی حضرت سے جو باتیں پوچھی گئیں آپ نے جواب دیے یہ ہیں ملفظات اعلی حضرت سوالن جوابن اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو تخریج کے ساتھ تسیل کے ساتھ شائع کیا ہے آپ پڑھیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا معلومات کا وہ خزانہ ہاتھ آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کتاب میں ملفظات اعلی حضرت میں دو سو پچپن صفحے پر ہے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جو کہ عاشق رسول بلکہ ان کی نظر کرم سے عشقِ رسول ملتا ہے فرماتے ہیں بندوں کو محب الہی بننے کی چاہ ہے بندوں کی چاہت کیا ہے کہ انہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے خدا ہے جو بندہ علی سلاد و سلام کے در کا بندہ بن جائے وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے حسن ازا خان علی رحمت الرحمان نے جو کہ آلہ حضرت کے برادر ہیں بڑی پیاری بات کہی اللہ کا محبوب بنے جو تم چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تم چاہے جو تم چاہے اولا کمائے چاہو اپنی چینل کے ناظرین اے آشیقا رسول اے آشیقا نے غور کیجیے کیسی عشق بری بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہویں والے آقا سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اس کی شان کیا ہوگی یہ تو ورا ہے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے سو شاندہ تو خوب اکالی سلا تو و سلام کی آمد پر ہم نے دھومیں مچانی ہے مرحبا کی صدقہ خیرات کرنا ہے جھنڈے لگانے ہیں سواری پر بھی دکان پر بھی مکان پر بھی چراغاں بھی کرنا ہے اور جن جن سنتوں پر ہم عمل نہیں کر رہے اس پر عمل بھی کرنا ہے مفتی احمد یا خان نعمی اللہ تعالیٰ نے اس عائد کے تحت تفصیل نئیمی میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی آپ اس میں ایک یہ بھی ہے جو حضور علی سلاط وسلام کی محبت کا دعوی کرے اور ان کی سنت کا مخالف ہو وہ با شہادت قرآن چھوٹا ہے قرآن نے گواہی دی کہ وہ سچا نہیں ہے جیسا کہ فتح سے معلوم ہوا اور امیر علیہ السنت نے اپنے انداز سے آشقان رسول کو جوڑا سنیں عبرت حاصل کریں آپ آشقان میلاد کو جھنجھوڑ رہے توجہ دلا رہے ہیں فرما رہے یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی دامنے مصطفیٰ آشقان رسول ہم تو بڑا عشق بڑا کلام ہے آج ہیں ہر جگہ آشیقان رسول محب نعتو ثنا آشی رسول جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا بندگانے خدا عشی رسول جشن میلاد سے عشق ہے پیار ہے, ہے مناتے سدا صدا خان رسول ماہ میلاد میں خوب لہرائیے گھر پہ جھنڈا ہرا آشی رسول آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا عشی رسول رسول سیکھنے سنتیں مسجد مسجد آؤ چلے لائے ہیں کافی عاشقان رسول اب نصیحت کے مدنی پھول سنیے یاد رکھنا سبھی نہ مت کبھی دامن مصطفیٰ عاشقان رسول یعنی یہ نہیں کہ ماہ میلاد میں جلوس ملاد میں شرکت ہو گئی رات اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت ہو گئی دو و سلام پڑھ لیا محفل نعت منعقد کی اور بس غلامی کا حق ہو گیا نہیں ہم اکالی سلاط و السلام کے غلام ہیں ماہ میلاد میں بھی ماہ ملاد سے پہلے بھی ماہ ملاد کے بعد بھی اور ان کی سنتوں کا اتباع ہم نے کرنا ہے ماہ ملاد میں بھی ماہ ملاد سے پہلے بھی ماہ ملاد کے بعد بھی بلکہ جب تک مصطفی آشقان رسول رحمت کبریا تم پہ ہو دا ہے ہماری دعا آشی رسول تم پہ فضل خدا رحمت مصطفیٰ ہو بروز جزا آشیقان رسول کاش دنیا میں تم دو فضل خدا دین کا ڈنکا بجا آشی رسول تم پہ ہو قبر میں ہر جگہ حشر میں سایہ مصطفیٰ آشیقان رسول بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں ان کو کس نے کہا آشیخان رسول یہ کیسے آشیقان رسول ہیں نماز نہیں پڑھتے روز فرض نہیں رکھتے عالموں پر ہنسے بھکتیاں بھی کسے ان کو کس نے کہا آشیقان رسول جو کہ گانے سنیں فلم بھی نہیں کرے ان کو کس نے کہا آشیخان رسول بدنگاہی کریں رسول رس جو بکے آشکان رسول داڑیاں جو مڈائیں کرے قیمتیں ان کو کس نے کہا آشیقان رسول اے آشکان رسول ہم کیسے آشکان رسول ہیں یہ آشی کے ملاد ہم کیسے آشکے میلاد ہیں آشی کے ملاد اور سچے آشی کے رسول امیر نے سن کے ولی ہمیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں والو تم کس قسم کے عاشق کے رسول ہو اے عالموں پر ہنسنے والو اور بکتیاں کسنے والو ہوٹنگ کرنے والو تم کیسے عاشق کے رسول ہو جو گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں حالت کی بنا پر اللہ وہ جشن ولادت ڈال رہے ناچ رہے ہیں گانوں پر استقفی اللہ یہ طریقہ تھوڑی ہے جشن ملاد منانے کا تو یہ کیسے عاشقے رسول ہیں جو گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بدنگائیاں کرتے ہیں گالیاں بکتے حرام ہیں حرام کھاتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں توہمتیں دھرتے گالیاں بک رہے ہیں اور لوگوں کے عیب کھول رہے ہیں تاڑیاں منڈاریں غیبتیں کر رہے ہیں یہ کیسے آشکار رسول ہیں تو ہم سچے عاشقے رسول جس نبی پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں ان کی سنتوں بھی تو نا اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بھی تو بنائے نا ننگے سر کیوں امامہ کیوں نہیں ہمارے سر پر اکلی سلاد اسلام کی بڑی پیاری پیاری سنت ہم کیوں طرح طرح کے لباس اپنائیں نبی کی سنت کے مطابق سفید لباس کیوں نہ سلوائیں ہمارا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے قد کان لقم فی رسول اللہ اس وت ان حسنا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اللہ تبارک کا مطالعہ تو یہ فرما رہا ہے ہم پیروی کریں کسی فلم سٹار کی ہم پیروی کریں کسی گلوکار کی ہم پیروی کریں کسی کھلاڑی کی کسی لیڈر کی نہیں لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مسلمان گیا تو جس نبی کے ہم غلام ہیں ان کی سنتیں اپنانی ہیں لائف اسٹائل ہیئر اسٹائل اور ہمارے انداز لباس کے کھانے کے سونے کے جاگنے کے رہنے کے سہنے کے ہر ہر انداز وہ ہونا چاہیے جو ہمارے محبوب کو محبوب ہے جو ہمارے نبی کو پسند ہے اس کے مطابق ہم نے رہنا ہے اکالی سلاط وسلم کی اتباع کرنی ہے اللہ کا محبوب وہ بنے گا جو اللہ کے محبوب کا سچا غلام بنے گا مسواک کتنی پیاری سنت ہے مگر بدقسمتی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے یاد رکھیے مسواک کے بے شمار فائدے اور کتنے اس میں سے یہ بھی ہیں کہ منہ کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے مگر پھر بھی ایک تعداد ہے. نماز پڑھنے والے بھی مسواک کی برکتوں سے محروم ہیں اللہ کرے کہ ہم مسواک کے عادی ہو جائیں صرف مسواک نہیں جتنی بھی سنتیں ہیں اس کے ہم عادی ہوں اور اس کو سیکھیں ماہ میلاد میں خوب جشنِ ولادت منائیں ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علی صلاح و سلام کی ارشادات پر عمل بھی کریں آپ کی سنتوں کی پیروی بھی, بھی کریں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا محبوب ہمیں اس ماہ مبارک نتا فرما دیا سبحان اللہ جس کی رضا ہمارا رب اجزا و جل چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا ہمیں اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبا نصیب فرمائے اعلی حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آپ اللہ کے بندے ہیں اور جتنی بھی مخلوق سب کے آکا ہیں کاش ہمارے اکالی صلاحت اسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے شب و روز گزریں آمین بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ